کتاب اللہ کی عظمت کہ پڑھنے کی چیز تو یہی ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے قرآن پڑھنے کی چیز ہم نے جو آپ کو دی ہے کتاب یہ پڑھنے کی چیز تو یہی ہے لوگ دوسری کتابیں کیوں پڑھتے ہیں وہ انحو فی امل کتاب یہ حقیقت میں لو محفوظ کے اندر ہے آپا نظر بن کو مجھ ذکر زجر معاندین کے لیے وال انسان دلیل اعترافی اقلی کو مل ارضا یہ دلیل اعترافی پر تنویر جانو لو من جال عباد ہی جز آ شکوا ہے جال الملا قتل عباد الرحمن شکوا کا الرحمانو شکوا ام آتے نام کتابن ہوجتے اکلی سی نکلیا کی طرف خطاب آلہ آوالا جی تو کم بےحدہ کسم ہے کتاب روشن کی ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن یعنی پڑھنے کی چیز عربی زبان میں تاکہ تم بات سمجھ بھی سکو معلوم ہوا عربی زبان تمام زبانوں سے آسان زبان ہے کیونکہ اجت قسم کے جہر لوگ تھے اور ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے عربی زبان میں کتاب دی ہے تاکہ تم بات سمجھ سکتے وہ جو پڑھنے کی چیز ہے یہ لو محفوظ موجود ہے لدین علی الحکیم ہمارے نزدیک بہت بڑی حکمت والی اور بلند کتاب ہے اچھا تم جو اگر نہیں مانتے تو یہ کتاب ہمیں نہیں چاہیے آفا نازر کو اب ذکر افہن کیا ہم بیان نہ کریں تم سے یہ قرآن والا ذکر سفن بالکل قتل تم چونکہ نہیں چاہتے اس لیے ہم نہ کریں ذکر انکن تم کو مصرفی چونکہ تم مشرے کو اس لیے ہم تم سے ذکر والی بات نہ کریں یہ کوئی بات ہے کم مرس من میں نبی جنف اللہ پہلے لوگوں نے بھی ہم کافی بھیج چکے ہیں نبی کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا مگر اس کا استثا کرتے تھے اشد منہ برشن ہلاک کر دیا ہم نے ان میں سے جو پکڑ دھکڑ کے لیے زیادہ سخت تھے دار کرنے والے وہ مزہ مسلم اور پہلے لوگوں کی کہاوت اب بھی چلی آ رہی ہے سارے کسی کہانی یہ جانتے ہیں کہ فلاں اس طرح تباہ ہوئے فلاں اس وقت تباہ ہوئے اگر تو پوچھے نا ان سے کہ کس نے بنایا آسمان اور کو تو کہیں گے اللہ نے بنایا عزیز علیم نے وہ عزیز علین جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنا دیا تمہارے لیے اس زمین کے اندر ہستے یا اللہ کو تمتا کہ تم سیدھے راستے پہ چلے جاؤ وظین جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی بے قادر اپنے اندازے سے فانشرنا ہی بلدر محتن پھر ہرا بھرا کر دیا اس پانی کے بدلے غیر آواز رکوے کو انشانہ کذرا لے کا تخراجو یوں ہی تم نکالے جاؤ گے دل قیامت کے وہ ذات جس نے بنایا ہے جوڑا جوڑا ہر چیز کا اور تمہارے لیے بنایا ہے نا فائدہ اٹھانے کے لیے کشتیاں اور ڈنگر جن پہ چڑھتے ہو جب سیدھے ہو کر بیٹھتے ہو ان کی پیٹھوں پہ سمت کرو نعمت رب پھر اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو عزت کرے تم اللہ جب تم برابر ہو کے بیٹھتے ہو ان پر و سبحان اس وقت یہ کہا کرو سبحان اللہ سخر اللہ شریکوں سے پاک گوزات جس نے اس اونٹ جیسے جانور کو اپنے حکم کے ہمارے تابع کر دیا ہے ببا کرنا لہو مکر ورنہ ہم قابو کرنے والے نہ تھے ورنہ الا رب نالا من اور ہم آخر کر لوٹ کے اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں بجائے شکر کرنے کے انہوں نے کیا کیا جالو لہو میں نے عباد اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا کہ یہ اللہ کے نور سے نور جدا ہے اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا شریک ہے انسان اللہ کفور مبیر یہ انسان جو ہے نا بہت بڑا ناشکر ہے کھلا ملا کیا گاڑ لیے ہے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اسے لڑکیاں گاڑ لیا اپنے لیے اسفاق اب بل اور تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے لیے جب کسی کو اطلاع دی جاتی ہے نا بیمار زارا بن رحمان مسلم ساتھ اس لڑکی کے جو رحمان کے لیے یہ بیان کرتے ہیں ضلع وج ہو اس کا کالا سیاہ چیرا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی وہ قزیم بالکل کلوز ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے عوام یونیشا کے نظریا سے بھلا جو لڑکی پرورش کی جائے گہ اور زیورات کے اندر اور وہ مقابلے کے وقت وہ اپنا مدعا بیان بھی نہ کر سکے وہ فیل خساں غیر غیروں بھی یعنی لڑائی لڑنے یا بات کرنے میں میدانی عورت بھی نہ ہو اور ہمیشہ زیورات کے اندر پڑھ رہے کیا ہو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور تم اس سے بری ہو وجا الملا قطل نظین ہو عباد الرحمان اور ان کا بے وقوف بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو وہ جو اللہ کے غلام ہیں ان کو اور سے بنا دیا اشہدو خان فرشتوں کو جب ہم نے پیدا کیا تھا وہ اس وقت موجود تھے انہیں پتہ ہے کہ عورتیں اب ان کو بھی تو یقین تب آنا چاہیے جس طرح موسا علیہ السلام کو سب تو کتاب و شاہدت ہو سالون کریم ان کی یہ گواہی جو ہے نا یہ لکھی جائے گی وہی سالون پوچھے جائیں گے بکال رحمان ما بدنا وہ سارے اسلام کا تو دیکھ کے انہوں نے مان لیا تھا تو فرشتوں کا اگر کچھ دیکھتے تو سارا جانے ہو جائے مال کا علم کوئی نہیں ان یخ رسول یہ صرف اٹھے سٹھے کی بات کرتے ہیں ان مشرقین کو خرسی کی بات ہے ہم آتا ہم کتابا کیا ہم نے ان کو کتاب دے رکھی ہے اس سے پہلے وہ اسی سے دلیل پکڑتے کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے لیے بلکان کچھ بھی نہیں صرف یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو تھے نا وہ ایک دین پہ تھے اللہ ایک دین پر تھے انا اللہ آسارم انا اللہ آسارم محترون ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے مارو کہ مَار قبل کفی کریت یہ معاملہ یوں ہی چلتا آیا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستے میں کوئی دلانے والا مگر اللہ کالا مترف مگر پیٹ بھرو لوگوں نے کہا اننا وجدنا آوانا ہم اپنے دین بابا اجداد والے دین کو نہیں چھوڑتے ہم ان کے آسار پر پورے پیچھے چلنے والے متفا پیٹ بھرے لوگ کال آوا لو جی تو فرما دے آوا لو کیا میں آوا لو جی لے کم تمہارے پاس اس دین سے زیادہ ہدایت والا جو دین تم نے اپنے باپ دادے کا پایا ہے پھر بھی اس کی اتباہ کرو گے اتنا نہیں ہو رہا کہ لو اتنا بیما ہو تم بھی کافی ہو صوفی بندے ہیں جی ہم جھگڑا نہیں کرتے بس بات صاف ہے تمہارے لیے سارا کا انکار کرتے چلو فٹ ہوگا فن تو کم نہ میں رہو پس بدلا لیا ہم نے ان سے فن ضرور پھر دیکھنا کیسا انجام ہوا جٹ والوں کا ویز کال ابراہیم ابھی ہے جس کا ابراہیم ہے اپنے باپ کو اپنے کام کو ان پتہ بدول میں بالکل بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے بس انی فتح نہیں میرا تعلق صرف اس ذات سے ہے جس نے چیر کر ادب سے مجھے نکالا دین وہ مجھے ہدایت دے گا وچال حضرت ابراہیم نے جو بور بولا تھا نا اللہ کی توحید والا اس کو اللہ نے باقی رکھا ان کے چلے جانے کے بعد بھی لالو یار تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ حیا کرے اور اپنے قدم میں واپس آ جائے بل متا تو اولاد اللہ پھر وہ گمرہ کیوں ہو گئے جواب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا اجداد کو بڑا نفع دیا تھا نفع کے اندر ڈوبے ہوئے غرق تھے حتیٰ کہ ان کے پاس حق آیا رسول مبین آیا پس جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے صح یہ تو میرا جادو ہے بھائی نہ بھی کافرون ہم اس کا انکار کرتے اور کہنے لگے لزل قرآن کرذیم کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن اوپر ایسے بندے کے جو دو بستیوں میں سے بڑا آدمی ہو تائف والے ہو گئے مکے والے ہو گئے ان دو بستوں میں سے کل آدمی اچھا مالدار چننا چاہیے تھا ان الو کے پتھوں کو کوئی پوچھے اور ہم اور رحمت عرب نے کہا کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت اللہ کی ہم خود ہی تقسیم کرتے ہیں درمیان ان کے معیشت ان کی حیا کی دنیا میں اور ہم بلند کرتے ہیں بعض کا بعض کو زیادہ درجہ دیتے ہیں لبازری تاکہ بعض ایک دوسرے کے سخری یا خدمت گاری کے لیے چون دے وہ رحمت و رب خیر اما ججم تیرے رب کی رحمت جو ہے نا ان کے مال سے زیادہ جمع زیادہ شان والی ہے ولونا یقورا سو اگر نہ ہوتا یہ بات کہ لوگ ایک ہی لفظ پہ ہو جائیں گے سارے کافر ہو جائیں گے لجلنا ضرور بنا دیتے ہم اسے جو شرک کرتا ہے رحمان کے ساتھ ان کی بیوتوں کے بیوتوں کی ان کی چھتیں چاندی کی وہ مہارجہ سیڑھیاں ان کی الہا یزروں جس پر چلتے سونے چاندی کے گھر ہر کسی کے بنا دیتے بھلے بجوت ہم ابوابن اور ان کے گھروں کے جو ہے دروازے ہم وہ اور تکیے لگا کر بیٹھنے والے وہ تکیے ان کے جن پہ تکیے لگاتے ہیں یہ سب سونے کے ہوتے وزرو ہو. کہ سونا اور تم تراک سامان کا دیتے وہ کل رزال کا لمبا مگر یہ سارے کے سارے کیا ہیں چند روزہ نفع اٹھانا ہے حیاتی دنیا کا اور آخرت تو تیرے رب کے پاس ہے مستقین کے ہم یا شان ذکر رحمان یہ کیوں نہیں مانتے وجہ یہ ہے کہ دنیا کے عشق میں یہ ڈوبتے ڈوبتے شیطان ان پہ مسلط ہو گیا ہے اب حق بات ان کو اچھی نہیں لگتی جو بھی یا شان ذکر رحمان آکر کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم تعینات کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان فو ال کرین اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہی وہ رہ جاتا ہے وہ ان سدون سب اور شیاتی ان کو روکتے رہ جاتے ہیں رستے سے اور گمان کرتے ہیں وہ کہ ہم واقعی ہدایت پہ آ رہے ہیں حتیٰ جا حتہ کہ جب ہمارے پاس آئیں گے اس وقت کہے گا یہ آدمی یا لہتا بہنی کب مشرق اور شیطان اے خدا دی تیرت تیر ہوئے میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو میرے نزدیک نہ آتا اور بے کرے بہت گندا ساتھی تھا یوم تم اللہ فرمائے گا ہر نہیں دفع دے گا آج کے دن تم کو جب کہ تم نے ظلم کیا تھا لہذا تم عذاب میں سارے شریر ہو اے میرے پگم پر یہ اتنی سختی جو ہم نے کی ہے ان پر یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے ہم نے مور جب کی مار دی ہے کیا تو سنا سکتا ہے بہرے آدمی کو اور اندھے کو ہدایت کر سکتا ہے اور جو شخص کے دور کی گمراہی بھی ہو کیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے <سلام> نہیں قتل نہیں اماں نذر بننا بلکہ اماں نذر بننا بلکہ یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے آپ ان پر عذاب نہ دیکھ سکیں گے آپ کے چلے جانے کے بعد انا منہ منتا ان سے انتقام لے گا اور یا آپ کی زندگی میں ہم ان کو عذاب دے کے آپ کو دکھائیں گے ان مختبر ہم اس پر بھی کہتے ہیں فسٹ بس تو پکا رہے میرا پیغمبر اسی مسئلے پہ جو آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے ان کر مستقیل وہ ان ذکر اللہ کا یہی مسئلہ جو ہے نا یہ تیرے لیے شرف کی بات ہے اور تیری قوم کے لیے بھی شرف کی بات ہے بسون اور انکری پوچھتے جاؤ باقی وس المن السلام نے قبل قبر رسول نا پوچھ پوچھ ہم سے ان رسولوں کے متعلق جو آپ سے پہلے ہیں یہ نہیں کہ رسولوں سے پوچھ رسولوں سے اگر پوچھنے کا تو پھر تو رسول سا زندہ ہوئے قبروں میں نہیں ہم سے پوچھ وس من ارسلام پوچھ تو ان رسولوں کے متعلق من مفور کی جگہ پہ ہے من قبر جو آپ سے پہلے تھے کیا ہم نے بنایا ہے رحمان کے بغیر کوئی علا بنایا ہے جن کی بات کی تھی جاتی و لد ارسلام موسا ہم سے کیوں پوچھ کیونکہ رسولوں کو بھیجنے والے ہم ہیں اس لیے ایک مثال ہم دیتے ہیں ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا اپنے آیات دے کر پھراؤں اور اس کے لشکری کی طرف انہوں نے کہا ان رسول رب العالمین جب آیات ہماری آئی ان کے پاس ایزا یزکون پھر ہنسنے لگ گئے بے خجی رسول نم ویکو ری ہند آیت نہیں دکھاتے ہم ان کو کوئی آیت مگر پہلی آیت سے یہ بڑی آیت ہوتی ہے ہم اپنے تمام جتنی ہیں نا آیات دکھاتے ہیں ایک سے دوسری بڑی آیت دکھاتے ہیں هم لَا پھر پکڑ لیتے ہیں ان کو عذاب کے ساتھ تاکہ لوٹا تا. وہ کہنے لگے او جادوگر او دو لذا کا دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے جو کن اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کس کی دعا مانگے دعا مانگے ہمارے کھانے میں میڈکے آ جاتی ہیں خون آ جاتا ہے اور ٹٹی آ جاتی ہے ہم وہ کھا رہے ہیں ٹٹی اور مٹکے کھا رہے ہیں خون آ رہا ہے جو آ جاتی ہیں اب تو ہم مرتے ہیں اس لیے موسا تو اپنے خدا کو کہے کہ ان بلاؤں سے ہماری جان چھوٹ جائے تو ان نال ہم ہدایت پہ آ جائے سمجھا؟ جب جا کھلا لگے تو مشرق میں کچھ ہوش آتا ہے فلما کا شپنا رم جب ہم نے وہ عذاب کھول دیا ایزا ہو سور پھر وہ وعدہ خلافی کرنے والے ثابت ہو گے قوم ہی اعلان کر دیا فرآون نے اپنی قوم میں او قوم میری اکٹھے ہو جاؤ سارے فنزیر ہو اللہ سلیم ملکوں میں میرا بادشاہی مصر کے اندر میں بادشاہ نہیں ہوں وہ حاضل یہ نئے جو ہیں سارے میرے نیچے قدموں کے جاری ہیں آپ اللہ تم سنو تم سمجھتے نہیں ہونا خیرون بھلا میں اچھا ہوں یا من ہاض الزی وہ جو ہوا مہین ان جو بالکل زلیلا ہے وہ سارے نوز بلا یقاد اور بعد بھی صاف نہیں کر سکتا ٹھہر ٹھہر کے کلام کرتا ہے ایک بات دوسرا کیوں نہیں ڈالے گئے اوپر اس کے کنگر سونے کے او جا اما ہو ولا یا یہ اس کے ساتھ آتے مکر ہمیشہ رہتے اس کے ساتھ پستہ پست پاگل بنا دیا اپنی برادری کو فاتا وہ ہو, ہو اس ہرامی کے پیچھے چل گئے ان دہم کا انوکھا مرفا سے کی فلما آسفونا جس وقت اس نے پھر نے ہمیں غصہ دلایا آسفونا فلما آسفونا انہوں نے غصہ دلایا ان تک ہم نے بھی ان سے انتقام لیا غرق کر دیا تمام کو بنا دیا ان کو صلا فن گزرے وہ مثلاً اللہ اور پیچھے آنے والوں کے لیے مثلاً نشان عبرت ہم نے بھی ایسا کر دیا والا سورے ببن و مریم و جب بیان کیا جاتا ہے نا ابن مریم کی بات تو تیری قوم مشرقین مکہ جو ہے نا یہ سدھون چیخ چورا بچا دیتے ہیں چلانے لگ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے محبوب اچھے ہیں یا وہ عیشا بہت اچھا ہے کالوس ہمارے محبوز اچھے ہیں وہ بیان کرتے اس کو عیشاء السلام کو تیرے لیے مگر صرف لڑائی کی باتیں کرتے ہیں بل ہوم قوم ان خنون بڑی جھگڑا لو قوم ہے ان حالانکہ نہیں ہے وہ کون عیسا لو اللہ عبدل مگر وہ بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور بنا دیا ہم نے ہجت بنی کے لیے ان ہوا ماںت کو ال ہوگا اللہ واہ میں ہوگا میرا پگمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا ان ہوگا نہیں ہے یہ قرآن مگر وہ بلی ہے اللہ فرماتا ہے ان ہوگا نہیں ہے یہ علیہ السلام زندہ تھے تو اللہ پاک فرماتا ہے نہیں ہے تو کہتے نا نہیں تھا نہیں ہے وہ عیسا مگر ایک بندہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا ولا جالنا بالکل ملا قتنگ ہم مگر کہتے تو تم میں سے من کو من بدلے کا تمہارے بدلے فرشتے زمین میں ٹکا دیتے یا خلوف ہوں وہ بادشاہ بنتے ان ہ علم صا <الْلِسَى> اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ل علم <الْلِسَى> یہ قیامت کی علامت بھی ہے فضا بے حا آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اور اسی بات کی اتباع کرو ہر ذاتراتم مستقیم اسی طرح ہے سب دن نہ شیتان نہ روک کہ تم کو شیطان کیونکہ وہ دشمن ہے کُلم کھلا جب آیا نہ عیسا کل دلیل لے کے تو کہنے لگا جے جی تکم حکمت میں آیا ہوں اللہ کی حکمت لے کر اور بیان کروں تمہارے لیے جس میں اختلاف کر رہے ہو پس ڈر جاؤ اللہ سے میری بات مانو کیونکہ اللہ بھی میرا اکیلا میرا رب نہیں تمہارا رب بھی ہے سارے رنگ مل کے اس کی عبادت کروں صراط المستی تو پھر جگڑ پڑے جماعتیں آپس میں بڑی فرقے کہیں بس بات سچی ہے کوئی آخر نہیں ہے کوئی بغیر باپ کے ہے یہ خدا جانے کیا ہے کیا شاید نہیں فوائد پھر ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس عذاب ددناک والے دن سے ہر جن نہ. یہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کی کہ آ جائیں ان کے پاس اچانک اور ان کا تگڑا نکال دے ان کو شعور بھی نہ ہو پتہ نہیں بھائی چارہ اس دن اللہ یوم بھائی چارے والے اس دن بعض باز کا دشمن ہوگا اگر بھائی چارہ رہے گا تو متقی ان کا رہے گا متقی آدمی جن کا مذہب ایک اللہ کی سورو پکار ہوگی او بندے میرے نہیں ڈر ہونا چاہیے آج کے دن تم پر اور نہ کو غم کرو کیوں اللہ کریم نے تمہارے تقوی کی وجہ سے لاز رکھ لی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہمارے احجاز کے ساتھ اکانو مسلم اور بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ حکم دے گا جنتم داخل ہو جاؤ جنت میں اور تمہاری بیویاں بھی تو خدمت میں لگ جائے تو یہ تب ہو سوال تو تب ہوگا نا وہ ازواج حکم کا نام تو اچھا ہے نا مگر یہاں کہنا تو چاہیے تھا نا کہ ان کو جنت انتم بہور مقصورات فرقیام نہیں یہ وہ بیویاں مراد نہیں وہ دنیا میں جو بیویاں ان کی خدمت کرتی تھی دین کے معاملے میں ان کا حکم ہے یوتافافی جائیں گے طواف کرتے رہیں گے اوپر تمہارے رکابیاں سونے کی وفیح اور, اور بیچ اس کے وہ مات سب کچھ ہوگا جو کچھ چاہیں گے جانا جان چاہے گی نہ مجھے یہ مل جائے تو وہ مل جائے گا لذت پکڑے کی آنکھیں وانتم تم بھی آخار اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے یہ جب بات آتی ہے دل کرتا ہے اور کے آدمی اس ملک میں پہنچ جائے یہ وہ بن جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو بیما کون تم جو بنو تم عمل کرتے تمہارے لیے اس میں اندر بڑے فاقعت کثیرتن بڑے فروٹ ہوں گے پھل مینہ تاکہ کھاؤ گے انگل مجرم جہنما اور مجرم لوگ جو ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور وہ بیچ اس عذاب کے مبل ابلیس کی طرح حق کے پکے ہو کے رہیں گے ہمارظلم نہ ہم, ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بنا دو گے جنم کے داروغے کو او مالک چاہیے کہ کو فیصلہ ہمارے متعلق اللہ تلا کر دینا کال واقع سون جنم کا فرشتہ کہے گا تاکہ تم ٹھہرو نا اچھی طرح تمہارے سے لے اچھا فیصلہ ہو رہا ہے لکن یہ ناکم بالحق ہم تو سچی بات لے کر آئے تھے تمہارے پاس لیکن اکثر تمہارے حق بات کو وہ پسند نہیں کرتے ام ابرم امرن فام مبرم کیا یہ فیصلہ کر چکے ہیں اللہ کی قضاء و قدر کے خلاف اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو انا مبرمون ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں ان کے خلاف ام یا سبون اللہ لا نسم کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے دل کے راز کو وہ نجوام ان کی سرگوشیوں کو بلا کیوں نہیں خدا کی قسم ہے کہ رسول ہمارے ان کے سامنے لکھنے والے بیٹھے ہیں کل امکان علی رحمان والا تو, تو فرما دے اگر فرض کرو رحمان کا کوئی متبنا بیٹا ہوتا ہے تو کوئی نا اگر فرض کرو ہوتا ان انسری ان کا نل رحمان والا تو اگر کوئی ہوتا رحمان کا کوئی نائب فانا ابدین تو پھر میں سب سے پہلے اس اللہ کے بیٹے کا سجدہ کرتا ہوں مگر ہے جو کوئی نہ صبح ربی سماوات رب العرش سے رب العش اما یس پور فضا چھوڑ میرے پیغمبر دفاقاروں کو یقو یہ جی اپنی بد فکری میں لگے رہیں ابو اور کھیلتے رہیں حت کے پہنچ جائیں گے اس دن کو جس دن کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ لذیف اسلم اللہ علاح دونوں مضمونوں کا ارادہ کر لو وہ, وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی ہوئی مشکل کشار زمین میں بھی ہوئی ہے وہ اول حکیم العلیم برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کا ملک ہے آسمان اور زمینوں میں اور اس کے درمیان وہ ان دہو علم <الْمُسَعًا> قیامت کا علم اسی کے پاس ہے وہی لہ تو جیسی طرح پا جاؤ اور نئی مالک وہ جن کو وہ پکارتے ہیں شفات کے قطرہ برابر بھی اللہ من شہدہ بلا الہا اِلّا اللہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید کی شہادت دیں شاہدہ بالحق وہ ہم یا اس حق کا علم بھی رکھتے ہوں وہ ان سال تو من خَلَقَو. اگر آپ پوچھیں نا ان سے کس نے بنایا ان کو تو کہیں گے کہ ضرور منہ پڑھ کے اللہ نے بنائے پھر ان کو کہو فانا کہاں الٹے کھلے جل رہے ہو الٹے کیوں جا رہے ہو وکیل ہی یا رب قسم ہے اس پیغمبر کی زبان کی کہ جس وقت وہ کہتا ہے نا رب اے میرا رب انہا قوم اللہ یو مین یہ کام نہ مراد بالکل بے ایمان ہے یہ بات نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں اچھا اپنے دل میں نہ رکھ در گزر کرو سو پہ لمون تھوڑا ٹھہر جاؤ ان کا ہم خوب لگا لیں گے کہ کون جھوٹا ہوتا ہے کون